مت مہم مہود سوشی کما جی زما ل تم ہری سنالئی کم و می نگو رحمت کریم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 لا كَيْلَ تَعْسَو عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَقال عز وجل كما ورد في سوره التوبه قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل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 اللہ مر نل حق حق عمر سکن المر سکن اللہ مربنا قلوب نابل ایمان بشرحد وکن و تم آمین یا رب العالمین عربعین نوی کی چوتھی حدیث پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے آج انشاءاللہ اس کی تکمیل ہو جائے گا یہ حدیث مبارکہ کہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے مردی ہے جو کبار صحابہ میں سے ہے فوکائے صحابہ میں سے ہیں اور انہوں نے اس حدیث کے دیباچے کے طور پر اس وجہ سے کہ اس حدیث میں بعض باتیں ایسی آ رہی ہیں کہ جن کو ماننے میں قدر دقت پیش آ سکتی ہے جن کے سمجھنے میں کچھ جو ہے مشکل پیش آ سکتی ہے لہذا اس سے پہلے تب میں کہا گیا کہ ان حضور نے جو فرمایا وہ حوث صادق المسنو اور وہ سچے ہیں اور ان کی سچائی پر گواہی اللہ نے دی اس حدیث کے پہلے حصے میں رہم مادر میں جو جنین ہے انسان کا ابریوں اس کی ڈیولپمنٹ کے جو مراحل قرآن مجید میں بھی بیان ہوئے ہیں ان میں سے تین کا حوالہ ہے اسی کے ساتھ یہ بھی بڑپایا گیا کہ چار باتیں اور بھی فرشتہ لکھ دیتا ہے اس کی عمر کتنی ہوگی اس کے کی عمل کیا ہوں گے اس کو کیا کچھ دنیا میں ملے گا رسک کتنا ملے گا زندگی کتنی ہوگی وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا سعادت مند ہوگا بالآخر یا یہ کہ شقی ہوگا بدبخت ہوگا اس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں کتاب سے مراد جو ہے لکھنے سے مراد اور یہ کتاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدیم کتاب ہے اس کتاب سے مراد ہے اللہ کا علم قدیم وہ علم ہمیشہ سے ہے اسی علم کے حوالے سے اس شخص سے متعلق یہ چار باتیں جو ہے لکھ دی جاتی ہیں اب اس کو سمجھنا چاہیے اصل میں جو بات مصر ہے تقدیر کے سمجھنے میں جو یوں سمجھیے کہ ایک بہت آسان فارمولہ ہے اگر سمجھنا چاہے انسان اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سمجھنا چاہیں گے تو سمجھ جائیں گے تفصیل میں جائیں گے تو لگ جائیں گے اور مناظرہ اور مباحثہ کریں گے تو گبراہ ہو جائیں گے چنانچہ اسی پر میں حدیث آپ کو سنا چکا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوئے اپنے حجرے سے اور ہم مسجد کے گوشے میں بیٹھے ہوئے تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے تو آپ شدید ناراض ہوئے اور اس قدر آپ کا چہرہ دوبارہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا کہ ایسے محسوس ہوا جیسے آپ کے گالوں میں انار کا رس جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے وہ اس کے اوپر بہا دیا گیا وہ سرخ کندھاری آلات اس کا تصور کیجیے وہ عام تو آلات نہیں جس کے اندر وہ رنگ ہوتا پھر آپ نے فرمایا غصے سے کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا کیا مجھے تمہاری طرف اسی کام کے لیے بھیجا گیا کہ اس مسئلے میں تم بحث کرو ازم تو علیکم ازم تو والید کر رہا ہوں تاکید کر رہا ہوں اس مسئلے میں بحث سے گریز کرو بحث تو یہ مسئلہ اگرچہ اس اعتبار سے بڑا مشکل ہے اگرچہ سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے لیکن میں ایک اور حدیث بھی آپ کو سنا دوں کہ اس پر ایمان کس قدر لازم ہے یہ ایک تابعی ہیں حضرت ابن رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں تو طویل حدیث میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ وسف سے پیدا ہوئے تو میں نے جو بھی کے بارے صحابہ اس وقت زندہ تھے باقاعد حیات تھے ان سب سے ملاقات کی بن ابنکام رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں حدور نے فرمایا ہے کہ اکروئی ابنکام میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم عبی بن ابنکام ان کے علاوہ عبداللہ اللہ ابن مسود کے پاس بھی میں گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں حذیفہ بن یمان کے پاس میں گیا رضی اللہ تعالی عنہ ان سب نے ایک بات یہ کہی کہ دیکھو ایک بات تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سب شے پر حاوی ہے اللہ تعالیٰ اگر لو سب سما وات ہی اللہ اگر تمام آسمان والوں کو زمان تمام زمین والوں کو عذاب دے تو اسے عذاب دینے کا حق حاصل ہے وہ عذاب دے سکتا ہے بغیر اس کے کہ ہم کہیں کہ وہ ظالم تمام زمین والے اور تمام آسمان والوں میں تو نیکوکار بھی آ گئے یہ اصل میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جو ہمارے اور معتضلہ کے درمیان مختلفی ہے معتضلہ ہی کے انداز میں اہل تشریح کا عقیدہ بھی ہے اللہ پر عدل واجب ہے اہل سنت کے نزدیک اللہ پر کوئی شے واجب نہیں اللہ کا اختیار مطلق ہے جو چاہے کر چنچیے وہ ظالم کو معاف کر سکتا ہے جب چاہے اور وہ کسی اچھے آدمی کو عذاب دے سکتا ہے جب چاہے یا اکثروں نے مئی من یشاء اللہ شیخ قدیث یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ہے کہ آیات میں سے ہے لاسٹ بٹ ٹو لاسٹ بٹ تھری آیت میں تو اس اعتبار سے اللہ کا ایک تو اختیار مطلق ہے پھر میں زید ابن ثابت کے پاس گیا تو انہوں نے یہی بات مرفورک بیان کی کہ میں نے خود حضور سے سنی ہے یہ بات باقی تین صحابہ کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گویا کہ اپنی رائے کا اظہار کیا اور اگر اللہ تعالی چاہے لا رحما ہوں تمام آسمان والوں اور تمام زمین والوں کو بخش دے اور رحم کرے لکانت رحمت ہوں خیر اللہ میں تو اس کی رحمت جو ہے وہ یقیناً لوگوں کے اعمال سے بہت بالا ہے بلند و بڑھتا ہے تو جو چاہے کرے وہ ابو جہل کو بخش دے کون اعتراض کر سکے اور وہ کسی سے بڑے سے بڑے شخص کو جو ہے وہ حساب دے کون اعتراض کر سکتا ہے اس اعتبار سے پھر انہوں نے فرمایا وَلَوْا اَنفَقْتَخْ مِسْدَ اُحَدٍ زَحْبًا اور دیکھو عبدالدین میجان لو اگر تم اہد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرج کرو گے فی سبیر اللہ مَا قَبْلِ اللَّهُ بِنْكَ حَتَّى يُوْمِنَا بالقدر اللہ تعالیٰ اسے تم سے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہیں لکھو اور اس کے بعد فرما اعلم جان لو انما اصاب کا لمبے کل جو چیز تم پر واقع ہوتی ہے کوئی تکلیف آتی ہے کوئی حادثہ پیش آتا ہے وہ تم سے ٹلنے والا تھا ہی نہیں مطلب یہ کہ تم سوچو کاش میں یوں نہ کرتا یوں کر دیتا اگر یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا تو میں بچ جاتا نہیں وہ تو آنے والی بات تھی وہ اللہ کی کتاب وہ اللہ تعالی کے علم قدیم کے اندر پہلے سے لکھا وہ سب سے موجود ہے تو وہ تو آنی آنی تھی کا لمبل یوسیب کا اور جو چیز کہ تم سے چھوٹ گئی جاتی رہی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ تمہیں ملتی وہ اللہ تعالی کا مجھو علم قدیم ہے اس کے اندر ولا غیر اگر دیکھو تم غور سے سن لو اگر اس عقیدے کے سوا کسی اور پر تمہاری موت واقع ہوئی تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گا تو یہ اس ایمان بالکل کی اہمیت کا معاملہ اس کے لیے جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک فارمولہ جو سمجھ میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے انگریزی کی جو اصطلاحات کے حوالے سے پہلے میں واضح کروں گا وہ اتنا زیادہ واضح ہے ایک ہے پری نالج کسی چیز کا علم پہلے سے ہونا ایک ہے پری ڈیسٹینیشن کسی شے کا پہلے سے طے پا جاتا ان دونوں میں گڑبڑ کا نہیں کرنا چاہیے اللہ کا علم قدیم اس کے جبر کو مستلزم نہیں ہے اس کا علم ہے یہ کہ تم یہ کرو گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے جبر کے تحت کر رہے ہو اس کی سادہ سی مثال میں دیا کرتا ہوں پھر میں اس کروں گا. سمجھنا چاہیں تو یہ فارمولہ بہت کافی ہو جائے آپ کسی بچے کے سامنے کوئی کھلو نہ ڈال دیں آپ کو تقریباً یقین ہے وہ متوجہ ہوگا اسے اٹھائے گا ہو سکتا ہے بچہ کسی اور دھل میں ہو اس وقت اگر وہ اٹھا لیتا ہے تو آپ کے مجبور کرنے سے تو اس نے نہیں اٹھایا اس نے تو اٹھایا ہے اپنے انسٹنگ کے تحت کہہ لیں اپنے ارادے کے تحت کہہ لیں آپ مجبوری آپ نے کی لیکن اللہ تعالیٰ کا جو اندازہ ہوتا ہے وہ اندازہ قدر کے بعد اندازہ بھی ہے میں بیان کر چکا ہوں آپ اس کا جو علم قدیم ہے وہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا ظاہر بات ہے کہ پھر تو اللہ کل شعین قدیم وہ ہے اس کا علم قدیم جو ہے اس میں کوئی خطا نہیں ہو سکتی یہ ہے در حقیقت پری نالج اور دونوں کے اندر فرق کر لیا جائے یہ جبر نہیں ہے ہاں اللہ تعالیٰ کا علم ہے اس علم کے مطابق چیز جو ہے وہ لکھتی گئی ہے وہ تو ہو کر رہے گی ہوتی تو ہے لیکن اس کے کرنے میں یہ نہیں ہے کہ آپ پر کوئی جمر ہے مجبوری ہے اور آپ اس جمر کے تحت وہ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اب آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس عقیدۂ تقدیر کے کیا کیا سبق ہیں اور اس کے کیا سمرات ہیں کتنی بڑی بڑی دیمت ہے اس میں پوشیدہ دیکھیے وہی لفظ کتاب آیا سورہ حدید میں مصیبت اللہ فی, فی کتابل النبراہ نہیں پڑھتی تم پر کوئی پڑھنے والی مصیبت کا لفظ ہم عام طور پہ اردو میں بولتے ہیں کسی تکلیف کے شے کے لیے وہ واقعہ ایسا جو ہمیں ناگوار بھی ہے وہ تکلیف ہے لیکن اصاب یوسیموں میں اصل اعتبار سے جو بھی کچھ آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے فراخی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے تنگی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے لیکن جو شہبی واقع ہوتی ہے تم پر ماںبسیمتن فی الد ولافی انفسکوں وہ مصیبت جو ہے وہ ایک بڑے وسیع ویس پیمانے پر زمین میں کوئی بڑا سیلاب آ گیا ہو یا کوئی بڑا زلزلہ آ گیا ہو زمین دھنس گئی ہو تو کوئی زمین کے اندر کوئی ایسی تکلیف آ جائے یا تمہاری اپنی جان میں کوئی بیماری لاحق ہو جائے کوئی اور اس طرح کا حادثہ پیش آ جائے لیکن یہ کہ اللہ فی کتابل یہ سب کچھ پہلے سے موجود ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں گے یسیم یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے تمہیں یہ عجیب لگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں اس علم قدیم کے حوالے سے ظاہر بات ہے کہ اگر اس پر تمہارا ایماد اور یقین ہے تو وہ علم قدیم جو ہے اس کے اعتبار سے اللہ کے علم قدیم کے اعتبار سے اس میں تمہیں کوئی شے جو ہے عجیب محسوس نہیں ہونی چاہیے اب اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے تاکہ تا تم رنج اور غم نہ کیا کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اور اطرایا نہ کرو اس چیز پر جو اللہ تمہیں دے دوں یہ ہے انسان کا معاملہ تکلیف آئی کوئی مصیبت آ گئی تو مایوس ہو گیا بد دل ہو گیا افسردہ ہو گیا فرسٹریشن ہو گئی اس سے بھی آ گیا ہوئی کیوں ہوا کیسے ہوا نہیں ہونا چاہیے یہ ساری کیفیتیں جو ہیں رنج و غم اور مہن اور اسی طریقے سے جھنجلا فرج کیجئے کہ آپ پر کوئی جو تکلیف ہے کسی شخص دوسرے شخص کے ذریعے سے آئی کسی نے آپ کو تکلیف پہنچی اب اس پر جو غصہ آئے گا جو انتقامی کیفیات پیدا ہو یہ سب کی سب ختم ہو جاتی ہے جب یہ بات سامنے آئے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے تھا آنا ہی تھا اب یہ غم غصہ رنج بہن جھنجھلاہٹ فرسٹریشن سب کا معاملہ ختم ہو یہ جو ہماری ذہنی بیماریاں ہیں اس طور کے اندر جو سب سے زیادہ عام ہو چکی ہیں خاص طور پر کھاتے پیتے لوگ جو ہے مترفین جو ہے ان کے اندر اس میں اصل دخل تو اسی کو ہوتا فرسٹریشن ہو رہی ہے سارا اب دیکھیے اگر یہ یقین ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی نے آپ پر زیادتی کی ہے تو آپ بدلہ نہ لیں یہ دوسری بات ہے یہ تو اصل میں اس دنیا کا نظام کو قائم رکھنے کا ایک ذریعہ ہے کسی نے آپ پر زیادتی کی اب اگر آپ انتقام لینے پر قادر ہیں تو آپ کے سامنے دو راستے کھلے اگر قادر ہیں اگر قادر ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے کچھ بھی نہیں اگر قادر نہیں ہے تو پھر تو قہر درویش بھر جانے درویش مشہور مقولہ اندر ہی اندر آپ غم اور کریں گے صدمہ ہوگا رنج ہوگا وہ جب جو بھی کچھ ہوگا جو میں نے بیان کیا لیکن کر تو کچھ نہیں سکتے لیکن اگر آپ انتقام پر قادر ہیں تو اب دو راستے کھلے آپشنس ہیں چاہیں تو آپ اسے معاف کر لیں اور چاہیں تو آپ اسے بدلہ لے لیں اور دیکھیے قرآن اتنی فطرت انسانی سے قریب تر اور اتنی متوازن کتاب ہے ان دونوں کا جواز موجود ہے بلکہ دونوں کی اپنی اپنی جگہ حکمت ہے و تسفر و اگر تم معاف کر دو بخش دو دلگزل سے کام لو تو ایک مقام پر آیا ہے تو یہ تمہارے لیے گانے کا خیر الر وہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے روحانی ترقی ہوگی کیا آپ وہ انتقام لے سکتے تھے آپ نے نہیں لیا معاف کر دیا روحانی ترقی لیکن دوسری طرف اس میں ایک اندیشہ ہے کہ اس کو کچھ اور شرارت کرنے کی ہمت اس کی بن جائے گی ایک شخص آج آپ کو شکر، تھپڑ مارا ہے جب آپ تھپڑ رسید ہو گیا ہے تو آگے کے لیے ہوش ہو جائے گی اور نہیں تو پھر ہو سکتا کل کسی اور کو مارے تو یہ قصاص جو ہے نقل فلک یا حیات قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اس لیے کہ نظام جو ہے دنیا کا وہ کساس کے بغیر نہیں چلے اس اس کساسی کا ایک نظام جو ہے نا جو ہم نے قائم کیا اپنے طور پر یہ پولیس کس لیے اور جیلیں کس لیے ہیں اور پھانسی کے تختے کس لیے ہیں یہ سب اسی لیے تو ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو جو بدماش اور شریر اور گنڈے ہیں اور کی تو گویا کہ اب یہ دوسری بات ہے ہمارے ہاں کرپشن کی وجہ سے یہ چیزیں اتنی مؤثر نہیں رہی ہیں لیکن بہرحال نظام تو اسی لیے بنایا گیا نا ہر دنیا کی ہر جگہ پر یہ نظام موجود تو قصاص اور انتقام دونوں چیزیں جو ہے آپ کے لیے آپشن ہے لیکن یہ ہے کہ اتنا غصہ اس شخص پر نہیں آئے گا جس نے یہ کام کیا ہے آپ کی سے. ذاتی طور پر اس کے خلاف غصہ اس وقت آتا ہے جب آپ یہ سمجھیں اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا ہی تھا لیکن بہرحال اس نے کیا ہے تو آپ اس سے انتقام لینے میں حق جانب ہوں گے اور انتقام کے اندر جو ہے دنیا کا نصاب میں ایک اس کا واقعہ سنایا کرتا ہوں واقعہ ہے یا کہانی سمجھ لیجیے ایک شخص درویش جا رہا تھا کہتے ہوئے جو رب کرے سو جو رب کرے سو ایک شخص نے اٹھا کے لگ گیا پلٹ کر دیکھا اب اس نے یہ کہا پتھر مارنے والے نے جو رب کرے سو مجھے کیا دیکھ رہے ہو تو اس درویش نے کہا کہ مجھے تو پتھر لگا ہے اللہ کے مارنے سے لیکن میں دیکھ رہا تھا بیچ میں منہ کالا کس کا ہو گیا تم نے اپنے لیے جو ہے جو بھی قسم کیا ہے کمائی کی ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کون ہے کہ جس نے اپنے لیے اللہ کا غصہ اللہ کا صاحب کمایا ہے باقی یہ کہ اللہ چاہتا تو تم لاکھ کوشش کرتے وہ پتھر مجھے نہ لگتا تمہارا نشانہ ستا ہو جاتا تو مجھے لگا ہے اللہ کے فیصلے سے یہ میں مانتا ہوں لیکن یہ کہ بہرحال درمیان میں کوئی شخص کوئی ذریعہ بن گیا ہے تو اس کے بارے میں میں نے آپ سرچ کیا کہ اس دنیا کے اندر یہ تقدیر جو ہے آپ کو سکون دے. اسی طریقے سے خوف سے نجات دلاتی کوئی چیز پیش نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کا عزم نہ ہوتے سورہ توبہ میں جو میں نے آج آپ کو سنائی کہ انتہائی شدید ناموافق حالات تھے شدید گرمی کا موسم تھا جبکہ حضور نے غزوہ تبو کا ارادہ کیا اور اعلان کر دیا کہ ہم جا رہے ہیں سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ کے لیے ورنہ اس سے پہلے کر دیا آپ نے اعلان عام نہیں کیا تھا اور نفیر عام کے تمام مسلمان چلے چنانچہ آپ کی حیات دنیاوی کا سب سے بڑا لشکر تیس ہزار کا لشکر تھا کہ جو آپ کے جلو میں تھا صورت کیا تھی؟ کہ قہد کا عالم تھا اب کھجور کی فصل تیار تھی اور اگر سب لوگ چلے جائیں تو اتارے گا کون فصل اور فصل تو خراب ہو جائے گی درختوں کے اوپر گل سڑ جائے گی دائش بات ہے کہ یہ عورتوں کے کرنے کا کام تو نہیں کھجور کے اوپر سے درست کے اوپر چڑھ کر فتح اتاننا آسان نہیں ان حالات میں شدید ترین امتحان ہو گیا صحابہ اور منافقین نے یہ کہا oh, فوش کے ناخر لوگ کیا ہو گیا تمہیں اس گرمی میں جا رہے ہو اور حرقلِ عظم شہنشاہِ غوب سے ٹکرانے جا رہے ہو تو دماغ خراب ہو گیا اس کرمی میں قہد کا عالم اور فصل تیار تو اس کا جواب دلوائے قل اے ہو تم ان سے کہو نہ فلیم وہ دو ہم پر کوئی شے واقع نہیں ہو سکتی مگر وہی جو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھ دی اور وہ ہمارا بولا ہے وہ ہمارا دوست ہے وہ ہمارا پشت پناہ ہے وہ ہمارا ولی ہے وہ جو کرے سرے تسلیم خم ہے جو بھی نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاکے تھے نہ سر دوستاں سلامت کے تو خنجر راسم اللہ کی طرف سے جو آئے وہ ہمارے لیے ہم اس کو وہ خوش آئند ہے چاہے ہمیں ناگوار محسوس ہو وقتی طور پر جسمانی طور پر مادی طور پر تکلیف تو ہو تکلیف لیکن یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہمارے لیے قابل خوبی ہے اسی کا نام ہے تسلیم و رضا اللہ کی تقدیر پر راضی رہے سیکھوا لو اللہ سے بھی کوئی سیکھوا دوں اور کسی اور سے بھی سیکھوا لو نہ گلا ہے دوستوں سے نہ شکایت زمانہ. ہاں جو کچھ آ رہا ہے وہ ہمارے رب کی طرف سے البتہ جو بھی بیچ میں کوئی ذریعہ بن گیا ہے اس نے اپنے لیے جو بھی کمائی کر لی تھی کر لی البتہ ہم اگر اس پر انتقام پر قادر ہوں تو وہ بھی لے سکتے معاف کرنے پر قادر معاف کر سکتے یہ کیفیت جو ہے لیکلاسولا ما فاطق نہ تو تم رنج اور غم کا مجسمہ بن جاؤ پر مصیبتوں پر جو تم پر آئی اور نہیں ہی اترایا کرو ان چیزوں پر نعمتوں پر جو نہ تمہیں دے دے یہ جو کیفیت ہے اسی کا نام ہے نفس مطمئنہ نہ مطمئن جیسے چٹان ہے تیز سے تیز آندھی چل رہی ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑتا چٹان اپنی جگہ مضبوط ہے وہ شخص جس کا اللہ پر اماد اس ترجے میں ہے اللہ کے علم قدیم پر یقین ہے وہ وہی پری نالج کی بات میں کر رہا ہوں اور ابھی میں دوسرا پہلو بیان کروں گا اسی تقدیر کا کہ ایک تو ہے ما انسان جو کچھ انسان کے اوپر آتا ہے ماںب مصیبت اللہ فی کتابل دوسرا پہلو ہے جو انسان کرتا ہے یہ جو انسان کرتا ہے اس میں وہ کتنا قادر ہے اور کتنا مجبور ہے یہ اصل میں وہ تقدیر کی بحث جبر و قدر کی جو ہمارے ہم بڑی چلی ہے متقلمین کے درمیان لیکن یہ یہ جو ہے حل نہیں ہو سکا بات میں ہلکی سی کوشش اس کی میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے اور آج ہمارے لیے وہ چیزیں سائنس کے کچھ چیزوں کے علم کے اندر آ جانے سے آسان ہو گئی میں نے اقبال کا شیر آپ کو سنایا تھا کہ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات مومن فقط اللہ کے احکام کا پابند ٹھیک ہے یہ شعر اپنے اصل کے اعتبار سے بندہ مومن کے لیے اصل پابندی اللہ کے احکام ہے لیکن یہ کہ کوئی اور پابندی نہیں ہے اس کی نفی صحیح نہیں انسان بہت اعتبارات سے مجبور ہے اس کا کوئی چوائس نہیں میں اگر ہندوستان میں پیدا ہوا تو میرا چوائس تو نہیں تھا اللہ مجھے انگلستان میں پیدا تھا, تھا مجھے جو شکل و صورت ملی ہے جو رنگت ملی ہے اس میں کوئی میرا چوائس تو نہیں تھا ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گیون تھا تو اس معاملے میں جس کو آج جینز کہتے جینیٹکس کا بہت بہت جینیٹک انجینئرنگ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنی انتہا کو چھو رہی ہے تو جو جینز کے اندر ہے ظاہر بات ہے کہ وہ گیون ہے میرے لیے میں اس سے باہر تو نہیں نکل سکتا ون کین ناٹ آؤٹ گرو اسکن جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی کھلڑی سے باہر تو نہیں آ فربا ہو جائیں ہوتے چلے جائیں تو کھال بھی پھیلتی چلی جائے گی آپ کھال سے باہر تو نہیں نکلیں گے جینس اور نمبر دو بالکل زندگی کے ابتدائی دور میں ماں کی گود میں اور گھر کے ابتدائی ماحول میں جو اثرات مترتب ہوتے ہیں نفسیاتی طور پر یہ مستقل ہوتی ان دونوں کو ضرب دے دیجیے جینیٹک جو بھی آپ کی وراثت اور جو ماحول کے اثرات ہیں اس سے ایک شاکلہ وجود میں آتا ہے یہ لفظ میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو سمجھایا تھا شکل دینے والی شے شاک اور یہ ہمارے مستری لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو پیٹرن آپ کو کوئی دھات ڈھال کر کوئی شے بنانی ہے اس کا سانچہ بنائے گا سانچے سے اندر سے دھات جو ہے ادھر ادھر نہیں جائے گی وہ سانچے کے مطابق ڈھل جائے گی یہ شاکہ ہمارے مستری کہتے ہیں پیٹرن پیٹرن پہلے وہ اصل میں پیٹرن جو انگریزی کا لفظ ہے بگڑی لیکن اس شاکلہ کا مطلب ہمارے جدید جو ہے ماہرین نفسیات ان میں سے میکڈوگل کو بہت بڑا دھوکا لگا وہ کہتا ہے انسانی شخصیت پوری کی پوری صرف کسی پر مبنی ہے نو فری چارج یہ دکھا ہوا ہے کہ میں یہ خود کر رہا ہوں کہاں کر رہا تمہارے جیت میں تھا اس لیے کر رہے تمہاری ابتدائی تعلیم اور تربیت کے اندر تھا اس لیے کر رہا ہے. تم سمجھ رہے ہو میں کر رہا ہوں لیکن قرآن اس کی نفی کرتا ہے اس پیٹرن کے ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر انسان کو ایک اختیار ملتا ہے اما شاکرم و اما کفورا یہ چانس تمہارا ہے اس کے اندر رہتے ہو اگرچہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے مجبور بحث نہیں ہو اس جو اندر ہمارے شاکلہ کے اندر رہتے ہوئے جو ہمارا چانس ہے اسے قرآن وسعہ کہتا ہے آہ. لا اللہ نفسم اللہ آہ. کتنی مرتبہ یہ بات آئی ہے قرآن مزید اب وسع کس کی کتنی ہے کس کا شاکلہ کیسا ہے کس کو جینس کیسے ملے تھے کس کے ماحول جو ہے کچھ کیسا میسر آیا تھا یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے گا یہ اندھے کی لاٹھی نہیں ہوگی کہ بس ایک پیمانے کے اوپر سب کو جانچیں نہیں ایک شخص میں قدرت زیادہ تھی اس نے کم کیا وہ فیل ہو جائے گا ایک شخص میں قدرت بہت کم تھی اس نے کچھ کر دیا اس پہلے سے کم کیا وہ کامیاب ہو جائے ہی کم تھی اس کے شاکلہ میں اس اس وسط تھی ہی نہیں اس مصحب کے اندر جو کچھ اس نے کیا پورا اتر گیا وہ کامیاب ہو جائے گا لہذا یہ جو قرآن مجید میں میزان عمل کا معاملہ ہے اس میں آپ نے نوٹ کیا گیا ہو کہ دو پڑوں کا ذکر نہیں ہے اما من خفت میں و اما وہ امامن سکولت موازین دو الفاظ آتے یہ عضرت ایک ہی یوں سمجھیے جیسے کہ ایک, ایک وہ ہوتی ہے ترازم جو ہے سپرنگ, سپرنگ بیلنس وہ میں دو پرڑے پر پر تو نہیں ہوتے اس میں آپ نے نیچے کو لٹکا دی معلوم آئی اتنا وزن ہے یہ اتنا وزن ہے اتنا وزن تو وہاں کیا ہوگا اس کے شاقنا کے اعتبار سے اس کا عمل کم رہ گیا اما خفت نوازی اور اس کے شاقنا کے اعتبار سے اس نے تقاضا پورا کر دیا تو اما منسکولت نوازی لوگ اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ صاحب اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو جو اس کا جو محاسبہ کرے گا مکلف نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کے وشا کے مطابق اب یہ جو تقدیر کا معاملہ ہے جیسا کہ میں نے ارض کیا اس میں خوف ختم ہو گیا کیا کرے گا کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کے علم ہے اور جو اللہ کے علم ہے وہ ٹل نہیں سکتا اور اللہ میرا مالک آقا دوست اللہ میری مسلحتوں سے مجھ سے زیادہ واقف ہے میں تو اپنی جس کو ہم شارٹ سائیکل کہتے ہیں اپنی نگاہ کی محدودیت کی وجہ سے کسی چیز کو اچھا سمجھ لیتا ہوں کسی چیز کو برا سمجھ لیتا ہوں حالانکہ اصل کے اعتبار سے وہ جو اچھی سمجھ رہا ہوں وہ میرے لیے بری ہے اور جسے میں برا سمجھ رہا ہوں وہ میرے لیے اچھی ہے آسان تو ہبو شیئن شرک آسان تکر ہوں خیر ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو شرو اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو اپنے لیے جو ہے نقصان دہ سمجھو اور بری سمجھو حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتا اب یہ وہ چیز ہے جس سے ایک تو یہ کہ خوف ختم ایک تبکل پیدا ہوتا میں کر بھی کچھ نہیں سکتا یہاں لفظ آئے گا اذن کا جب تک کہ اللہ کا اذن اور اللہ کا یہ اذن جو ہے وہ اس کے قدیم علم کی بنیاد کے اوپر ہے اگر چاہیے چوائس تو دیا ہے اور اپنے چوائس کے اعتبار سے میں یا مورد الزام ہوں گا اور یا مجھے اور ثواب ملے گا اما شاکرم و اما کفورا شکر کی نویش اختیار کروں گا تو اللہ تعالی کی طرف سے آج و ثواب ملے گا کفر اور کفران نعمت کا رویہ اختیار کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی لیکن ظاہر بات ہے ایک جگہ فرمایا ان نہ رب ان ربی بیما کابل محیط یہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا معاملہ اللہ اللہ کل شعین قدیر ہے اللہ تو جیسا کہ میں نے رس کیا اس کی قدرت و اختیار کا ایک پہلو وہ تھا جس کو چاہے اعصاب دے جس کو چاہے معاف یقر المیہ شاہ واضح معیشہ اور اگر میں یہ سمجھوں کہ میں اپنی کوشش اور محنت سے صرف کوئی کام کر سکتا ہوں تو بھی دھوکے میں آ گیا میری اس قدر کے مقابلے میں میری اس قدرت کے مقابلے میں میرا احاطہ کیے ہوئے اللہ کی قدرت میں اس اللہ کی قدرت سے باہر تو نہیں جا سکتا ہوں. اس پہلو سے یہ بات بھی جان لو کہ کسی شے پر توکل مت کرو دھواں شاہ اللہ یشاہ اللہ صرف تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے اسی کو ہم کہتے ہیں توفیق ایک تو اذن رب اچھا تم جانا چاہتے ہو نماز پڑھنے جاؤ اللہ کا اذن لیکن تم نے ارادہ کیا تھا نا اس پر تمہیں ثواب ملے گا اللہ نہ چاہے تو تمہارا ایک قدم بھی نہیں اٹھ سکتا تو پہلا قدم اٹھانا چاہا اور اسی وقت وقت جو ہے فارج گر جائے تمہاری ٹانگ پر تو یہ جو کچھ ہے اذن رب سے اچھا تم چوری کرنا چاہتے ہو جاؤ چوائس ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس پر جو ہے تمہاری پکڑ ہوگی لیکن یہ ہے تمہارا فیصلہ اللہ راستہ آسان کر دے گا تمہارے لیے چوری کا راستہ آسان کر دے گا جاؤ فصل جو نیکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے ہم اسے سہج سہج سہج سہج وہ سب سے بڑی آسانی جو ہے یعنی جنت وہاں پہنچا دے گا اور جو برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ اسے آہستہ آہستہ الرسرا بھی پہنچا دے گا تو توفیقِ رب اذنِ رب توفیقِ رب کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا اسی سے پھر اسی کے بتن سے تبکل جنم دیتا ہے میرے پاس سارے اسباب وسائل جمع ہیں رات کو میرا فیصلہ ہے کہ صبح میں نے سفر کرنا ہے اسلام آباد جانا ہے گاڑی کی میں نے چیکنگ کروا لی ہے سب کچھ ہو گیا ہے اس کے تیل ویل دیکھ لیے ٹھیک ٹھاک ہے پیٹرول کی تنکی بھی فل ہے لیکن اگر آپ نے سمجھا کہ میں چلا جاؤں گا تو آپ دھوکے میں فرق میں سورہ کاف میں اس کا لکشہ کھینچا گیا وَلَا تَقُولَ فَاعِلٌ غَدَنِ اللَّهِ ہر جس کا بھی مت کہنا کہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا مگر اس استثنا کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اللہ نے چاہ تو نہیں جا سکتا مجھے کیا پتا وہ تو کہتے ہیں نا کہ نکاح پنڈیلیپ جب پیالہ تمہارے ہاتھ میں ہے جب چاہو پی جاؤ دودھ کو لیکن اس ہاتھ سے لے کر اس لپ تک آنے میں بہت سے ہے اس میں نہ معلوم کتنی مادی قوتیں جو ہیں فورسز آف دی نیچر جو ہیں اندر موجود ہیں ان میں سے کوئی انٹروین کر جائے تو آپ بھی پی سکتے دی تو یہ حقیقت تقدیر کا دوسرا پہلو اس کا یہ مطلب نہیں محنت نہ کرو کوشش کرو جد و جہد کرو امکانی حد تک اگر وہ نہیں کرتے ہو تو تم پکڑے جاؤ گے لیکن یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آزاد ہو جاؤ گے اور باہر نکل جاؤ گے اور جو جاؤ گے کر دو گے وہ مات شاہ اللہ ان وَإِنَّ رب کا اللہ تبارا رب ہے ان ربی بیما کامنون محیط احاطہ کیے ہوئے اللہ بے ماں یا ملونہ محیط دو دفعہ قرآن میں اور ایک مرتبہ تعامل محیط احاطہ ہے تمہاری اس قدرت سے باہر جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے قدرت کے وہ چھائی خدل شہ قدیم وہ ہر شے کو محیط گھیرے بے تو یہ ہے حقیقت وہ ہمارے لیے عقیدۂ تقدی اس اعتبار سے وہ علم قدیم اور اس میں جو کچھ ہے یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے اگر اس کا اس کا جو اسبق ہے سمجھنے کے لیے تو میں نے کہا صرف ایک فارمولہ کافی ہے وہ پری نالج ہے پری ڈیسٹینیشن نہیں البتہ یہ کہ اس کے اندر انسان کی جو چوائس ہے شاکلہ کے اندر اندر شاکلہ کی حد تک پری ڈیسٹینیشن ہے لیکن اس شاکلہ کے اندر ایک فری چوائس ہے اما شاکرم و اما کا آپ جو راستہ بھی اختیار کرنا چاہیں اللہ نے اس کی آپ کوئی تبھی یہ سارا معاملہ ہے تبھی آپ معلوم ہے قرآن مجید کا فلسفہ زندگی کیا ہے حلقل موت ابل حیات یہ ابتلا کا دور ہے یہ امتحان کا دور ہے کلزم ہستی سے مانند حباب اس جہاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی اور یہ کہ ظاہر بات ہے اللہ دیکھو کاروں کو جزا دے گا جو ثواب ہوگا اس نے غروی زندگی میں اس دنیا کے اعمال کے نتائج کا سامان کر رکھا ہے جس کو کہتا ہیں اللہ تعالیٰ نے عادہ لہم نارن سائنگہ یا ایسے ہی الفاظ ہیں تیار کر رکھی ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ بھی اور اللہ تعالیٰ نے جنگت بھی تیار کی ہوئی ہے سجائی ہوئی ہے اور اہل ایمان کے استقبال کے لیے بےقرار ہے اس اعتبار سے یہ عقیدہ ہمارے لیے جو ہے یہ بہت سی چیزوں سے اس کو بڑے پیارے انداز میں اقبال نے کہا ہے برو کشید کے ہست و بود مرا وہ مقام رضا کشود مرا یہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا اس نے مجھے کیسی کیسی الجھنوں سے نجات دے دی وہ پیچوتا وہ فرسٹریشن وہ اندر ہی اندر کا غصہ وہ اندر ہی اندر صدمہ وہ مایوسی وہ بدیلی بولے وہ خوف یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے کچھ بھی نہیں ہو سکتا پتہ تک نہیں ہلے گا جب تک اس نے رب لو اور میرا رب جو ہے ورشہ پر قدیر ہے اور میرے نے جو بات جو میرے لیے لکھتی ہے وہ جو آئے گی تو مجھے اس کے اوپر کوئی رجنے کو, رج نہیں, کو افسوس نہیں جو بھی آئے نشانے مرد مومن باتوں کو مر گئے تبسم اس کا جو آخری سبق ہے وہ بتانا چاہتا ہوں وہ جو کہا گیا کہ ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی شخص نیکی کے مال کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے یہاں تک کہ اس کے اور جملت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے تو پھر وہ کتاب وہ لکھا ہوا جو تھا وہ غالب آ جاتا ہے اور وہ جہنمیوں کے سیامال کرتا ہے اور جہنم چلا جاتا ہے اس کی توجہ کیا ہے ہو سکتا ہے ایک شخص نے اپنے اوپر ایک مصنوعی لبادہ اوڑھا ہوا ہے نیکو کاری اندر اس کی اصل سرشت کچھ اور ہے گوبیناس مین کہا فی الحال دنیا بہت سے لوگ ہیں جن کی باتیں تو میں بڑی اچھی لگتی بڑے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں یا بڑے اچھے کرتے ہیں ان کا اندر کا کردار جو وہ اللہ کو مانگو وہ علد الخصاب وہ تو نہایت جھگڑالو اور حق کا مخالف شدید اذا ازاطول صاف ہی خراب ہے وہ تقریب کرتا دنیا کے لئے لیکن اوپر جو ہے لبادہ نیکی کا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ لبادہ اتر جاتا ہے وہ اندھا ہو وہ جو ہے ننگا ہو جاتا ہے اور اس کی اصل جو ہے وہ شخصیت اندرونی شخصیت وہ جو ہے سامنے آ جاتی اسی طرح یہ جو فرمایا گیا کہ ایک شخص ہے کہ جس کو تم دیکھو کہ وہ جہنمیوں کے سیاح کر رہا ہے کر کر کر رہا ہے, کر رہا رہا ہے ہے ہے یہاں تک کہ اس کے جہنم ایک ہاتھ کا فاتھ مارے گئے. پھر اچانک وہ نیکی کے کام کرتا ہے اور جلد میں داخل ہو اب اس کی کیا ہے ایک شخص ہے دیکھیے اپنے شاکلہ کے اندر جد جہد کر رہا ہے نیکی کی اپنی سیسائی کر رہا ہے کامیابی نہیں ہو رہی ابھی جہد کے اندر ابھی وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا لیکن یہ اور جاہر بات دیکھنے والوں کو تو آئے یہ جہنمیوں کے مال کر رہا جب تک کہ اس کے اندر کی شخصیت کے اندر حق کا غلبہ نہ ہو جائے نیکی کا غلبہ نہ ہو جائے تو یہ جدو جہد جو ہے اندرونی کشمکش جو ہے ہمارے اندر بھی ہوتی ہے ہر شخص کے اندر آپ کو معلوم ہے اس کا قلب بھی ہے اس کی روح بھی ہے اس کا ضمیر بھی ہے کانشنس بھی ہے اور اس کا نسمارا بھی, بھی, بھی ہے اور حیوانی جو ہے انسٹنگس بھی کشمکش تو جاری رہتی ہے تو ایک شخص جو ہے اس کشمکش میں ہے لیکن ایک وقت میں آ کر موت سے کچھ پہلے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ ٹھیک راستے پر آ جاتا ہے تو یہ جو ہے خواتین جو ہے معاملہ جو ہے وہ تو ہوتا ہے پھر جو اعمال جس پر خاتمہ ہوگا فیصلہ اس کے اعتبار سے ہوگا اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے یہ وہ حدیث موجود ہے ان ابی خزانتا عن ابی ہے قال کل تو یا رسول اللہ ہے رقن رکن نہ ترقی ہا و دوا ان ترد من قدر و تو قاتن نہ تقی اللہ شعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ ہم کوئی بیماری پر جھاڑ پھونک کراتے ہیں اس وقت تک شاید اس کی ممانعت نہ ہوئی ہو یا کوئی دوا کرتے ہیں یا یہ کہ ہم کسی شے کے شر سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا اس سے اللہ کی تقدیر میں کوئی فرق واقع ہو جائے گا اب دیکھیے جواب قالا ہیا من قدر کالا یہ ساری چیزیں بھی اللہ کی اس قدر میں شامل ہے وہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ شخص جو ہے بیمار ہوگا تو پھر یہ علاج کرے گا اور شفا ہوگی اللہ ہو تو تم اللہ کی اس کے اس علم کے اس کتاب جو ہے قدیم علم اس سے باہر نہیں نکلتی یہ سب بھی اس تقدیر کا حصہ ہے اکولا کا مستفر اللہ